Mm -hmm. www.tasQuran.com قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا قال ابل كن كارهين صدق الله الذي اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم محض اس کے فضل و کرم سے بظاہر تو نم پارے کے درس کا آغاز کر رہے ہیں قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ نواں پارا ہے لیکن ہمارے درس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیرواں پارا ہے بلکہ چودہاں پارا اس لیے کہ پانچ پاروں کا درس آخر سے ہو چکا اور آٹھ پاروں کا درس ابتدا سے ہو چکا اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک بقیہ پاروں کے درس کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ آٹھویں پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا کس بیان فرمایا شعیب علیہ السلام کی قوم کفر اور علاوہ مالی معاملات میں بدیاں ناپتول میں کمی جھوٹ دوکا فراڈ جیسی بیماریوں میں مبتلا تھی انہوں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے ان کی بات کو مان کر نہ دیا جب قوم کے سردار شاعب علی السلام کے سامنے دلائل میں شکست کھا گئے تو انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو جھوٹے زدی اناپرت اور متکبر لوگ اختیار کیا کرتے ہیں یعنی دھمکیوں پر اتر آئے جبر و تشدد کرنے لگے تو اسی کا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں آل تک برو من قومی شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا يَا شُعَيْبُ اے شعیب ایشوعیب ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے بلین آ من کا من کر یتی نو لوگ جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے تمہیں بھی اور ان کو بھی اپنے ملک سے اپنے شہر سے اور اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی دھمکی تھی آج کی ترقیات نے اور تیز رفتاری نے پوری دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے پاکستان کا باشندہ افریقہ میں جا بسے امریکہ میں جا بسے سعودیہ میں جا بسے اس کے لیے کچھ مشکلات نہیں ہیں لیکن وہ زمانہ جب کہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے نہ ٹیلیفون کی سہولت نہ ڈاک کی سہولت نہ گاڑیوں کی سہولت نہ،, نہ ہوائی جہازوں کی سہولت اور خاندانی نظام بڑی اہمیت رکھتا تھا تو اس زمانے میں اپنے وطن اور اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ ٹھکانا کرنا اور قیام کرنا یہ بہت مشکل تھا اگرچہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس مشکل کو بھی آسان فرما دیا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا وطن بھی چھوڑا خاندان بھی چھوڑا اور دو صحباب بھی چھوڑے چلتا ہوا کاروبار بھی چھوڑا زمینیں جائیدادیں اور مکانات بھی چھوڑے لیکن ایسے اللہ کے مخلص بندے بہت تھوڑے تھے تو قوم کے سرداروں نے دھمکی دی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امگیائے کرام رام علیم نے جب بھی اپنی قوم کو توحید کی اور الہی کی اتباع کی دعوت دی تو ان کی دعوت کا انکار کرنے میں اور ان کی دعوت کو رد کرنے میں روحا وڈیرے اور چودھری اور سرمایہ دار یہ پیش پیش رہے عوام میں سے کسی نے خوشی سے اپنے وڈیروں کا ساتھ دیا اور کسی نے ان کی के کے से سے مجبور ہو کر ان کا ساتھ دیا لیکن رد کرنے میں انکار کرنے میں دعوت کو का میں دعوت کا مذاق اڑانے میں رو اصا اور امارا یہ پیش پیش رہے اس لیے کہ حضرت ان کرام نام السلام کی دعوت کی اولین دب انہی بڈیروں پر پڑتی تھی اس لیے کہ ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اللہ کے سوا کسی کی اجتعانت نہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا جبکہ وڈیرے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اپنا حکم چلاتے تھے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرتے تھے پھر انبیاء کی دعوت یہ کہ سارے انسان مساوی ہیں گورا ہو یا کالا امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا مجھے خاندان کا ہو یا نچلے خاندان کا سب مساوی ہیں اور وڈیرے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پھر انبیاء کی دعوت روک ٹوک کرتی تھی یہ حلال ہے یہ حرام اس کا کھانا جائز اور اس کا کھانا ناجائز اور یوں زندگی اختیار کرو تہذیب ایسی ہو تمدن ایسی ایسا ہو تجارت ایسی ہو وہ آشرت ایسی ہو اخلاق ایسے ہوں تو روک ٹوک تھی انبیاء کی دعوت میں اور وڈیرے اس روک ٹوک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ تو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے تھے جیسا دل چاہتا تو اس لیے آپ پرانے کریم کے مطالعے کے دوران مطالعے کے دوران یہ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک نے انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والوں کا تعارف ملا ملا ان کے انوان کروایا ہے تو ملا سردار وڈیرے چودھری دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ تو فرمے کہ قال ملا نسک برو من قوم ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے او لتا فی ملتنا نا اللہ یہ کہ تم ہماری ملت میں ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ بظاہر الفاظ ایسے ہیں جن سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا شعیب علیہ السلام نبوت کے دعوے سے قبل اپنی قوم کی ملت میں تھے جبکہ ان کی قوم کی ملت ان کی قوم کا مذہب وہ تو بت پرستی تھا وہ تو شرک تھا وہ تو اللہ کی نافرمانی تھی جبکہ انبیاء کرام علی مسلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علی عقیدہ ہے کہ وہ نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم اور نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم کبیرا گناہ یا شیرک کا ان سے نبوت سے نبوبت ملنے سے پہلے بھی تصور نہیں ہو سکتا جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ تو کیا پہلے ان کی ملت میں تھے تو اس اشکال کا جواب یہ ہے ابن تو لتاؤ دنا کا ایک معنی یہ ہے لتافیر تم ہماری ملت میں آ جاؤ بس واپس آ جاؤ یہ ضروری نہیں ہے تم ہماری ملت ہی میں ہو جاؤ جیسے ہم ہیں ویسے تم بن جاؤ اور اگر بال اس کو واپس آ جانے کے معنی میں لیا جائے تو بات یہ ہے کہ نبوت ملنے سے قبل کیونکہ شعیب علی سلاط اسلام نے سکوت اختیار کیا ہوا تھا سکوت بت پرستی تو نہیں کرتے تھے لیکن سکوت تھا خاموشی تھی تو ان کی خاموشی کو انہوں نے رضا سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری ملت میں ہے ہمارے مذہب میں ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے حیسے شعب علیہ السلام نے جواب دیا خالا اولو کنہ کاری کیا اگرچہ ہم اس ملت سے بیزار ہیں پھر بھی ہم تو اس ملت کو ناپسند کرتے ہیں تو ناپسند کرنے کے باوجود ہم اس کفر کی ملت میں اللہ سے بغاوت پر مشتمل ملت میں واپس آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کذی سر اللہ کبھی بن کن ادنا کی ملتی तो ہم اللہ پر جھوٹ بولنے والے شمار ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ گئے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر جھوٹ بولنے والے شمار ہوں گے باد عز نجا منہا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس ملت سے نجات دے دی اللہ نے ہم پر کرم کر دیا کہ اس ملت کی قباہتیں اور حماقتیں ہم پر واضح کر دی اگر ہم اس کے باوجود اس ملت کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم توحید کی دعوت دینے میں جھوٹے ہیں تو ہم جب کہ اللہ پاک نے ہمیں کفر سے نجات دے دی تو دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کا تصور نہیں کر سکتے جیسے حیث شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں کفر و شرک سے نجات دے دی اب ہم کفر و شرک میں واپس نہیں لوٹ سکتے اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر بھی میرے دل میں آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی اب ہم کفر کی طرف واپس لوٹنے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں ایک مومن کے دل میں اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے اور کفر سے اس کے دل میں شدید نفرت ہونی چاہیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صلاح من کن بجدلا بٹل ایمان جس کے اندر تین صفات ہوں گی تین چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہو ایمان کی حلاوت محسوس ہو جیسے کھانے پینے کی چیزوں کی حلاوت ہوتی ہے پھلوں کی حلاوت ہوتی ہے مٹھائیوں کی حلاوت اور لذت ہوتی ہے اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے اور اللہ پاک جس کو یہ حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں اس کے لیے ایمان پر ساری حلاوتیں اور لذتیں قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کر لیجیے کہ اللہ یہ تینوں صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے تو فرمائے کہ جس کے اندر تین صفات پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا پہلی صفت یہ اللہ رسول ہُوا سباہ اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اسے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو دوسری صفت یہ مر آب ہُو اللہ لا يُحِبُهُ إِلَّا لِلَّهُ وہ کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کسی غرض کے لیے نہیں کسی مفاد کے لیے نہیں محض رشتے ناطے کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کرے صرف اللہ کے لیے اور تیسری صفت کفری کما فرمایا اسے کفر کی طرف واپس جانا کفر کی طرف واپس جانے سے اسے اتنی نفرت ہو جتنی کہ کسی کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے وہ کفر میں واپس جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کوئی آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا الحمدللہ ہم دل کی گہرائی سے اللہ کے بندے ہونے پر رحمت اللہ عالمین صدی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے پر اور اسلام کے پیروکار ہونے پر راضی ہیں نہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا چاہتے ہیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو پیشوا بنانا چاہتے ہیں اور نہ اسلام کے سوا ہمیں کسی دوسرے مذہب کی ضرورت ہے اور عباس بن عبد المطلب اللہ تال ان وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی فرماتے اسلامی دینا وبی محمد نے ایمان کا مزہ چٹ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ارض کر رہا تھا کہ جیسے ایسے شعیب علی اسلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ جواب دیا کہ جب اللہ پاک نے ہمیں کفر سے نجات دے دی اور ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی تو اب ہم کفر کی طرف واپس جانے کا تصور نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ہمارے دل میں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی تو اب ہم کفر کی طرف نہیں جا سکتے اور آگے کیا فرمایا شاہ اللہ اور ہمارے لیے تمہارے مذہب میں آنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے تمہارے مذہب میں آنا ممکن نہیں ہے جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم سے ہو سکا ہم, پا, ہم حق پر جمے رہیں گے اس لیے کہ ہم جان چکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم تمہاری ملت کی طرف نہیں آئیں گے اللہ این شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اگر اللہ چاہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ اکبر اگر اللہ چاہے یہ, یہ جو فرمایا اگر اللہ چاہے یہ اظہار ابدیت کے لیے اظہار ابدیت کے لیے اظہار بندگی کے لیے اور ابدیت اور بندگی یہ نبوت کے کمالات میں سے ہیں انبیاء اور اولیاء ہدایت پر استقامت کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں آگے چل کر ہمارا حال نہ بدل جائے اور ہمارا خاتمہ کہیں کفر پر نہ ہو جائے ہدایت پر استقامت کے باوجود عبادت کرنے کے باوجود دین میں لگنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت ہم ہدایت سے ہٹ جائیں گمراہی کی طرف چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کو چھوڑ کر کپر کی طرف چلے جائیں آپ ذرا دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو وہ اللہ سے کیا تو آ کرتے ہیں اے میرے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا کون دعا آ کر رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کہ بت شکن تھے توڑنے والے تھے بتوں سے لوگوں کو متنفر کرنے والے تھے اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سید البحدین مبحیدین کے سردار لیکن ڈرتے ہیں کہیں ایسا میں آج تو بت شکن ہوں کل میں بت پرست بن جاؤں یا میں تو بت شکن ہوں میری اولاد بت پرست بن جائے اللہ اکبر اپنی بھی فکر اپنی اولاد کی بھی فکر میرے اللہ مجھے بھی بچائے رکھنا بت سے اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھنا پہلے پارے میں آتا ہے سورت المکر میں ابراہیم بنی ہی توحید کی دعوت دی توحید کی بسیعت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے کو بصیت کی اپنے بیٹوں کو حالات ان کے بیٹوں میں اولیاء بھی تھے, انبیاء بھی تھے ان کو بصیت کی یا بنی اندینہ فلاں مسلم بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا اللہ نے تمہیں کلمہ توحید عطا کر دیا اللہ نے تمہیں ایمان عطا کر دی اب دیکھو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے دنیا سے ایمان کے بغیر نہ جانا ایمان کو لے کر جانا دنیا سے ڈر رہے ہیں سنو میرے بات میری اولاد ایمان سے ہٹ جائے توحید سے ہٹ جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تبسمنی مسلم میرے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا اور میرا حشر کرنا تو نیٹوں کے ساتھ کرنا یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا میں مسلم بن کر دنیا سے جاؤں اللہ کافر بن کر نہیں اللہ اللہ کے نبی سے تو کفر کا ہماری نظر میں محال لیکن خود اللہ کے نبی کا کیا حال ہے ڈر رہے اور اللہ سے مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا اور میرا حشر فرمانا تو نیکوں کے ساتھ فرمانا اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے وہ ہم میں سے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کیا یا مقلب القلوب بل اب ثبت قلوبنا بنو بنا اللہ دین متا دلوں اور نظروں کو پھیرنے والے اے اللہ کہ ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں اور ہماری نظریں بھی تیرے ہاتھ میں ہمارے جذبات بھی تیرے ہاتھ میں ہمارے خیالات بھی تیرے ہاتھ میں ہماری زندگی تیرے ہاتھ میں ہمارا دماغ تیرے ہاتھ میں ہماری سوچیں ہماری فکریں اے اللہ تیرے ہاتھ میں اے دلوں اور نظروں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا ایسا نہ کہ ہمارے دل بدل جائے اس لیے کے دل بدلتے رہتے ہیں کبھی دل میں ایمان کے خیالات کبھی کفر کے خیالات کبھی اطاعت کا جذبہ کبھی ماسیت کا بسوسا کبھی پاک دامنی کا جذبہ اور کبھی بدکاری کا جذبہ بدلتے رہتے ہیں انسان اور آج کا دور تو وہ کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر <coughs> یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح اس کا گھر نارتھ نازم آباد کے مسلمانوں کے درمیان تھا اور شام کو اس کا گھر عیسائیوں کے محلے میں ہو جائے گا یہ نہیں ہے مطلب کہ صبح کو اس کی پشانی پر لکھا ہوگا مسلم اور شام کو اس کی پشانی پر لکھا ہوگا کافر اور ضروری نہیں کہ یہ مطلب بھی ہو کہ صبح کو وہ کہے کہ میں مومن ہوں اور شام کو وہ چلاتا پھرے کہ میں کافر ہوں نہیں بلکہ یہ کہ صبح کو ایمان والے خیالات اور شام کو کپر والے خیالات صبح کو اطاعت والے خیالات اور شام کو بغاوت والے خیالات ایسا تو ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو اللہ سے مانتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہر وقت دھڑکا لگے رہے دھڑکا لگا رہے کہیں ہم ایمان کی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے فتنوں کا دور تو دھڑکا لگا رہے اندیشہ لگا رہے خطرہ لگا رہے میں ایمان سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں ارے میرے بھائیوں میری جیب میں ایک لاکھ روپے ہوں ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے بھی بڑی رقم ہے پچاس ہزار روپے ہوں اور میں بازار میں جاؤں مارکیٹ میں جاؤں مجھے فکر لگی رہے گی کہ کوئی چور اچکا میری جیب نہ کاٹ لے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے پاس پچاس ہزار روپے ہیں ورنہ ہو سکتا ہے کوئی اسلحہ دکھا کر مجھ سے چھین لے اگر مجھے پچاس ہزار روپے کے بچانے کی فکر ہے تو خدا کی قسم ایمان تو وہ نعمت ہے کہ ساری کائنات کو اس پر قربان کیا جا سکتا ہے اس کے بچانے کی فکر اس سے صحیح زیادہ ہونی چاہیے اور کامیاب ہے وہ شخص مفتی محمد حسن امر سری نبر اللہ مرکز کے بارے میں سنا وہ فرماتے تھے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان کو بچا بچا کر بچا بچا کر قبر تک لے گیا بس بچاتا رہا بچاتا رہا ایمان کو یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گیا ایمان لے کر اب خطروں سے بے نیاز ہو گیا اب ایمان کی دولت اس سے کوئی نہیں لے سکتا بظاہر دنیا کی نظروں میں وہ بے دولت گیا ہے خالی ہاتھ گیا ہے لیکن مومن خالی ہاتھ نہیں جاتا بہت بڑی دولت لے کر جاتا ہے ایمان کی دولت تو حضرت شاہب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بظاہر تو تمہارے مذہب میں آنا ہمارا ممکن نہیں ہے لیکن ساتھ یہ کہہ دیا اللہ این یشا اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ چاہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ابدیت کی شان ہے ابدیت کہ اپنی نفی ایسا نہیں کہ میں کبھی نہیں آ سکتا کوفر کی طرف کوئی طاقت نہیں مجھے لے جا سکتی میں ایسا ہوں ویسا ہوں تو اپنے ازم پر اور اپنے ایمان پر گھمرڈ بھی نہ ہو ڈستا بھی رہے کہ میں تو بندہ ہوں میرا دل دماغ اللہ کے ہاتھ میں ہے اِلَّا اَن اللہ شاہ اللہ بس علم ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے میرے اللہ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ما کانا کا علم ماں یونوں کا علم جو کچھ ہو چکا اس کا علم جو کچھ ہوگا اس کا علم جو کچھ زمین کے نیچے ہے اس کا علم جو آسمانوں کے اوپر ہے اس کا علم جو سمندروں میں ہے اس کا علم وہی جانتا ہے کہ کون ہے معاذ اللہ جو ایمان سے پھر جائے گا اور کون ہے جو ایمان پر جمع رہے گا کون ہے جو ہدایت کے بعد ضلالت میں جا پڑے گا کون ہے جس کا دل صحت کے بعد بیمار ہو جائے گا اور کون ہے جس کا دل رشت کے بعد سخت ہو جائے گا اور کون ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جائے گا بس یہ عرب گنا کل شی ان ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو ہم صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں صرف اللہ پر توکل جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد کیونکہ تبکل اسی کو کہتے ہیں تبکل تر کے اسباب کا نام نہیں ہے تبک اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے ہم اللہ پر تبکل کرتے ہیں قومنا حق اور پھر اللہ سے تو کی اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان دو, دو فیصلہ فرما دے فاتین اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے مکان المل کفرن قومی شعیب علی اسلام کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنے عوام سے کہا لیکن اس سب اگر تم نے شعیب کی اتباع کی انکم خافرون تو تم چوپٹ ہو جاؤ گے تم خسارے میں پڑ جاؤ گے ایسے شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ تجارت پیشہ قوم تھی